اج دے لے کے پردیش انگریز حکومتوں کے اگیں غریبی میں ہوں سود امیری یہ غیرت مند ہے میری diri <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> میں گریب تو ماڑا وا امیر میرے سڑدے نے اثر رکھتے نے یار پیسہ کرتا ہے اکبار بھی اس واسطے میرے میری عزت زیادہ ہے نا کی نہیں میری عزت کیوں زیادہ ہے فرما اس واسطے کہ غیرت مند ہے میری فکیر میں غریبی جہی ہے نا فقیری درویشی میری وہ ہے غیرت مند تو غیرت مند فقیر ہمیشہ عزت زیادہ ہوتی ہے روس مسلمان کو سکھا اقبال دی اکبال ہے اس دلے فکیر نیڑے نہ لگی جڑا مسلمان نو کہ چکن کا ول سکھاوے دلیا پیرا خندی اور تو فیر کا دلیا تگریزاں سردار چود فکیر نو جا سبق دن فقیر وہ ہند جا صرف رب دے چکد ہے باقی ہرکے آکڑا دفر دفر دفر غریبی میں ہوں ہر سو دے امیر مند ہے میں ہزروں حق کو در میں ہے مسلمان کو سکھا دی سر کرنے دا جنے وال مسلمان سکھا دیتا ہے نا ایسا دلے فقیر تو دورو اید بچ یا بغیرت, بغیرت بنا دے گا آپ دلیل, دلیل بنا دے گا اقبال فرماندہ بندہ مارا ما پر میرے بڑے بڑے سردار حسد سہسد کردے کیوں حسل کر رہے زیادہ ہے مال سو زیادہ ہے وہ آدھا چلے پتہ نہیں میری عزت کیوں زیادہ اس واستے زیادہ میں فکیر غیرت مند فکیر بغیرت نہیں غیرت مند فکیر جہاں ہمیشہ عزتوں کی جا مذہب کہ میاں زلط دی, روز زلط دی زندگی ناو yeah, yeah. عزت کی بہت چنگی جڑا یہ سوچ رہا ہمیشہ عزت ہوں عزت ہوں اللہ بندے سمجھ نہیں لگی تو خیر پڑی کہ سنیا کہا اقبال نے شیخ حرم سے اقبال اتبال تو مراد سکولی سکولی پہ ہے مولوی صاحب نو صاحب اقبال نے شہ حرم سے کہے محراب مسجد تو گیا کون حل... گیا کون <تصفح> کہ مسجد میرا آپ کے تھلے ہو گئے ہو ہم اور بھی ہوا دے رہی تھی مول س مسجد دیاں دیوار جواب دیتا ہے مولوی جواب نہیں دیتا اقبال کہ مسجد دیاں کنداں بول پی کیا سکولی دلیا اے جے ستا بھی مسیطے ستا گل نہیں سمجھ لگی ایوم کی فکر نہیں لے کے ساؤ مسی نا نہیں سمجھ لگی کیا مطلب وہ دلچ بے حص ہو گیا نا مسجد کی دیواروں فرنگی بت کبے میں کھو گیا گو دیوارا جواب دتا اقبال نکولی نکولی نسجد دیا کنداں لانتی شرم گرم سکلی جی ستا بھی مسجد ستا ہے. اے دس فرنگی دے دت خانے کون کھب گیا ہے اے اور دلیہ تینو شرم نہیں آدی وہ ستا بھی ہے اللہ دے کارے ست تب آئیں تو خوبے تے کافر بتخانے چوب گیا ہے مطلب کون کی فکر چڈ دے تکو کافرو کڑوتا سمجھ لگی وے خوڑے تھا قلندر دے کڑے کہ مہا ہے کہ ہے مرد مسلمان لہو میری لا دلی مبارک کہ ہے آ جا پیشے اللہ حو سرد اقبال فرمانے برنیاں آرزو جہاں صاحب گرہ مرسن امام ارسن بزرگا سن سوفیاں سن فکیر ممنا ارسن جو سردو گئی وہ اگامے ان آردو سردو گئے نے مک گئے رہیاں ہی نہیں کیوں مرتے مسلم لہو سرد مسلمان دلو ٹھنڈا ہو گیا بغیرت ہو گیا کر کے بغیرتیاں رہی پھر میری لا دین مبارک ہاں کہ میں لا دین بن گیا بن گیا بے दीन दा दुश्मन मुनकर बन गया <laughs> बुता मुबारक होता मुबारक होल में पढ़न आए सकूल ही काफिर होके बुता रल गए इकबाल कह रहा मैं नहीं कह रहा बुतों आग! को मेरी ला दी मुबारक मैं बेदीन दिन का मुनकर हो गया मैं काफिर हो गया बुतानू आखो मुबारक हो मुसला टूट के तेरे न लग गया है तो میری لا لاد مبارک کی کیوں کہ آ جا شے اللہ ہوں سرد؟ آج اللہ اگ جہی سی وہ سرد ہو گئی ہے سی نے اج پیر کنجر اللہ کرن لائنے اللہ کردے اللہ کے اندر مریا پیا اندر ٹنڈا ہے تلے کا کا بےمان بن کے پوتنا لگیا جدو اللہ دی اب کی ختم ہو گئی اندر ہوں تا کر کے مبارکباد دے دو مسلا تیر آئے پیر تیر لگ گیا ملا تیرے لگ گیا سکولی لانتی بش ہو سکو یہ فتوا کخت ایمان نالو یہ فتوا نہیں یہ حقیقت کا بیان ہے اللہ نے جب دیکھا حقیقت یہ ہو چکی ہے حقیقت واقعہ اس نے بیان کر دی اس نے کہا ارے کم بخت وقت تو کس سکولی کو مسلمان سمجھتا ہے اس کی یاری خدا سے ٹوٹ گئی بتوں کے ساتھ جڑ گئی تو سمجھنے لگی ارے بھائی کے اور دوست اے ہمیش و, دلوقت و, دلوقت و, دلوقت و دلوقت اے <تصفيق> بینش کی ہے کس درجہ ارزانی کوئی شا چھپ نہیں سکتی کہ یہ عالم ہے نورانی کہ یہ عالم ہے نورانی کوئی شا چھپ نہیں سکتی کہ یہ عالم ہے نورانی کوئی دیکھے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 کس کا نشیمن ہے غرض انجم سے ہے کس کے شبیستہ کی نگاہ اگر مقصود کل میں ہوں تو مجھ سے ماورات کیا ہے میرے ہنگامہ نو میرے ہنگامہ آئے نو بنو کی انتہا کیا ہے ہاں جی رام جی فون اللہ کو ہاتھوں گمزا ہو جاتا ہوں بینر رجا لے تن ضرور ضرور یہ حیات اس صحابہ کے اندر ہے یوسف کاد علوی بیرت نے نقل کیا ہے محد سے رستا کے حوالے سے سمجھ آ رہی ہے سر جی اور حکم جی پٹانا کو دیا محمد یورپ سے ایک خط آیا علامہ کے پاس تو علامہ نے اس کا جواب دیادار ہم, ہم, ہم جن صرف ماسوسات ناننے جو دکھتا ہے سامنے کنارے ناننے دریا دان اقبار پورا شوب پر اثرار ہے رومی شیخ رومی جو ہے وہ ایک پر اثر سمندر ہیں تو بھی ہے اسی قافلہ شوق میں اقبال اے اقبال تو اس عشق کے قافلے جس اجمولہ رومی نے تم بھی اسے قافلے اندر شامل ہیں جس قافلہ ہے شوق کا سالار ہے رومی جس عشق کے قافلے کا رومی سردار ہے تو بھی اسی قافلے میں شریک ہے عشق دے قافلے سے درویشکا دے قافلے چ اقبال بتا کس اس عصر کو بھی اس نے دیا ہے کوئی پیغام کہتے ہیں چراغ گئے رہے ہرار ہے روم دس اقبال اللہ بھائی اقبال یہ دس کہندے نے اللہ شیخ رومی جڑے سن وہ اللہ دے آزاد بندے سردار سن بادشاہ سن تے پھر اے جڑا دور اج کل پہ چلتا ہے اس دور دے اندر بھی کوئی انہیں پیغام دتا ہے اس اثر کو بھی اس نے دیا ہے کوئی پیغام کوئی ان زمانے والوں پیغام دتا ہے کہ کس طرح یہ سہا دوں ان آزادی کمی نصیب ہوئے گی یہ جو غلام نے بنے پی نے زلیل خوار سے غلام بنے پی کیوں بنے پیا زمانہ دس کوئی علامہ مولحروم نے پیغام دتا ہے زمانے واسطے علامہ جواب دے پہ جواب پہ ملتا ہے اور مولا روم کی کتاب سے جواب مل رہا ہے فارسی میں آپ فرماندنے کہنا بادی خورد جو ہم چونک ر در ختن در خطن چر ہر کے شو ہر ہر کے نورے حق خورت خور شدت کلندر دے <-Hee> <mouth> <pee> مالا روم جو فرما دے تو بچنا کی کریںن جاؤ ہرن ہر گواہ چندا کھانا ہے کستوری ادی اچ بن جی مرے جی تما دے ادھر لگے گا تو فرمایا کی کرے گا جا تو پٹے کھان آربان ہو جا دور دین نو کھان آران ہو ج سم کار کیا مطلب اس زمانے نو دس دے وہ زمانے تو تانتی زمانے والے تو لگ پیا مادی خوراک دے پیچھے پیچھے فلانی بس کھان پینے پاون کی تی ہوش سوڑ <سکت> دی ہوش ہے تو تانور چری کافر دی چھری تھلے آ کے مر جائے گا زلیل ہو جائے گا ترباد ہو غلام من کے برباد ہو جائے گا تق نور کھاؤ دین تل روحانیت کی تربیت کر مادیت تو جنا بچے گا اُنہ اللہ درآن بنتا جائے گا قربان نہ ہو قرآن ہو خورد جو ہم چوں خرآ نا درخوتا چر ار ہوا چری دندا ہمارے چل آہ آہو آنا آہو ہرن آہوان ہرن हिरनों को कहते हैं हिरनों की तरह अर्गुआन खुसन के इलाके में चल क्यों हर के का जो खुरद शुवद subhan har ke noore خو گر محسوس ہے ساحل کے خرید اور اکبر پورا شوب برا سرار ہے رومی تو بھی ہے اسی کو شوق میں اقبال جس پلائے شوق کا سارا اور ہرومی اس عصر کو بھی اس نے اس اصر کو بھی اس نے دیا ہے کوئی پیغ ہم کہتے ہیں چراغ رہے احرار اہرار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 رہے تو اقبال روم کی مصنوعی کے دو شیر چن کر یورپ والوں کو اپنے جواب لکھ دیا معلوم ہو آئے اقبال تو اقبال ہے ہمارے دینی فقیروں میں سے ہے سکولیوں میں سے نہیں ہے سے سوال آتا ہے یورپ سے اور اقبال جواب لکھ دیتے ہیں مولا روم کی کتاب سے لگی کا کس کو کہتے ہیں کاس کہنا کہ خرد جو ہم جوں نہیں کھانا چاہیے نوایت خوردہ لہٰذا نہیں کھانا چاہیے اور جو نہیں کھانے چاہیے ہم جو چوکھا کھوتے ہیں واگو در ختن چر ہر گوا ہرنوں کی طرح ختن علاقہ ہے جس کے ہرن کے, کے جو ناپے ہوتے ہیں نا ناپے تو نہیں اس کے اندر مشک مشکل کستوری جڑا اس وقت تقریباً تقریباً جی چودہ ہزار روپے معاشیا کو دیں گے تو تولہ تولاس ہزار روپیہ تھا تولا دیا چودہ خون کٹھا ہو جاتا ہے کتن کے علاقے کا ہرن ہوتا ہے اس کے نافک کے اندر اس کی دعی میں ہے نافے کے اندر اس کا خون جمع ہوتا ہے کیا جمع ہوتا ہے وہ باقی ہرنوں کی طرح ہر چیز کو منہ نہیں مارتا وہ صرف کھاتا ہر گواں جھلیا جلیا تمہیں ہر شہر نہ مار تمہیں اللہ تعالیٰ بس اللہ تعالیٰ نور کی تلب رکھتے ادھر توجہ رکھتے ادھر تے گزارا کرتے پھر کھوتے قربان ہوندے نہیں تو قرآن بنے تم لگی جلد. جلد. آپ کے پیر رازوں کے نام اللہ بھا کا پیغام پنجاب کے پیر اقبال فرماتے ہیں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر اللہ اللہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر وہ خاک کے ہے زیر فلک مت لائے انوار اللہ ذروں سے سر ہو سر لانا ہوا شیخ مجد کی لحد پر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 جی جی آزاد سانس دی برکت نال اللہ کے آزاد بندیاں دی گرمی قائم ہے وہ ہند میں سرما جائے ملت کا نگہ ہے باں وہ ہند میں سرما جائے ملت کا نگہ ہے بلّہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار اللہ نے بر, بر وقت کیا جس کو خبردار اور میں نے دیا تو فکر ہو مجھ کو مجھے پاک کی قبر پر کھڑے ہو کر میں نے عرض کی ارے میں نے پیا تو فکر ہو مجھ کو آنکھیں میری بینا ہیں و لار آخ میری بینا ہے و ل کے نہیں بیدار صدا آئی. آئی, سلسلہ فقر ہوا بند آئی. نظر فکیر جڑے فقیر لوگ نے سارے پورے تو بزار نے تو تنگ ہوئے پہ فکیر لوگ سارے عرف کا ٹھکانا نہیں وہ پیدا عارف لاہے فخر سے ہوا دستارے آرف اس علاقے ری جس علاقے دی فکر ٹوپی ہوے دستار درا اپنی عزت کا یعنی کیا مطلب دعوی فکیری عزت کا ککڑ اپنا کچھ اور سمجھ نہیں لگی بھائی صدا سلسلہ ہے فخر ہوا بند ہے نظر کشور پنجاب سے بے زور آرف کا ٹھکانا نہیں وہ خطہ کے جس میں پیدا کلا فخر سے ہو ترائے دست آخر آخری آخر کیا باقی کلا فخر سے تھا ولولہ حق تروں نے چڑھایا نشہ خدمت سرکار جنا چر فکر ٹوپی سی حق دا جوش سی دی ٹوپی سی حق دا جوش سی جد دا, دا خیال چڑھیا ہے مطلب اپنی عزت دا خیال تے نشا چڑھیا ہے اپنی عزت دا خیال چڑھا ہے انہوں نشا چڑھ گیا انگریزی حکومت دی غلامی دا hey. جی اس واسطے سبزا صاحب دی کوشش ہے میں ایم پی اے بن جا میں بن جاواں میں ناظم بن جاواں شرک پری شرک پری ناظم بن جا اکبالی <سؤال> ٹھنڈا اگریزی ٹھنڈ نے فکیر نہیں بن سکتے کیوں کہ اللہ اللہ د فکیر اللہ د شر ہوں کی جاچا مجد جائے تھو اج تو بعد پنجاب کے صاحبزادے فقیری کا سوال نہ کریں نکل جا بیٹھے لو جی بلا میں اقبال نو میں آخیا بھی پنجاب دے پیر راجے کٹو اللہ چل میں ایک بار کلندر آدھے سال کا چکر آدھے جی کرم والے چیشٹی کافر کرتا میں کون ہوتا ہوں کسی کو کافر کہنے والا انہوں نے یونیورسٹی بنائی انہوں نے کہا ہم مسلمانوں کافروں کو ایک کرنا چاہتے ہیں اور ان کی نفرتیں ختم کرنا چاہتے ہیں محبتوں میں بدلنا چاہتے ہیں مجدد الفشانی کا فتویٰ میں نے سنایا مجدد صاحب فرماتے ہیں جو کافروں اور مسلمانوں میں محبت دوستی کرنا چاہتا ہے کفر اور کفر کفارتے نفرت نہیں رکھتا وہ مرتاد اسلام سکھا رہی ہے تو میں نے مجدد کا فتو سنایا فتوا دیا نہیں ہے میں نے میں نے سنایا ہے دیا نہیں بے شک مجھے میرا بنا نہ اقبال کہتا ہے فخر فخر کسما دکھ رہا اقبال فخر کنا قسم اقبال ایسا ہے جہاں وہ شکاری ندا ہے شکار نہ کر الٹا شکاری ہو جا کیا مطلب فساوڑ کی بجائے پس جا یہ بغیر تخر ہے کہڑا ہے ایک فخر سے کھلتے ہیں اثرار جہاں گی ایک فخر ایسا ہے جو آ جائے تو صاف آئے کی طرح راز جاتے ہیں آل آل پتا لگ ہے کہ بادشاہ قوم نو الٹا کی بنا ہے مسکین دلگیر دل فار کے بیٹھا حالات ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں بڑے پیڑے نے کی کریے <laughs> سے مٹی میں خاصیت ایک سیری فخر ہو مٹی ایم شکر صاحب والا جہاں والا ایک فکر سے چپیری اس فکر میں ہیں میری میرا سے مسلمان سرمایہ چھبیری ہے اکبار کہ چبیری فکریں لیا جاوے تے میں مسلمان مسلمان میں میریے درد مسلمان فکیریت ہی سردار بن جم بن جا میرا سے مسلمان ہی فرما ہاں میں تہن دسنا جڑا فخر بےفیسی والا ہے وہ فخر نہیں مسلمان دی وراثت امام حسین والا فخر ہے فخر ہے جڑا باسل دی آخر چکھ پاک کے ڈال کرے جیڑا باطل دے کہ سر پھٹ کے آخر سر ہمیں بھی سیٹ دے دو یہ کتا فخر بغیرت یہ ہم اقبال کہتا ہے یہ جی مسلمانوں کی وراثت نہیں یہ جی بغیرتوں کی وراثت ہے مسلمان کی وراثت میرا جی سرما یا شمبیری ہے فرمایا ہے سمجھ نہیں آئی لان لگی اقبال میں لہو لہ لہو اگر لہو سے بدل میں اگر لہو ہے بدن میں اقبال لہو تو سارے جان بندے لہو کی گل کر بے وقوفا غیر لہو بغیر لہ دار کس کو لہو کسی کسی کو اگر لہو ہے بدن میں تو خوف ہے لہرا اگر لہو ہے بدن میں تو دل ہے بے وسوا جسے ملی متا ہے نیمر سے محبت ہے جنو غیرت مند لو مل جانی سونے نال پیار رہ جا گریبی کا دم وہ خوش بس ای خوش ہوں کہ بس اور سمجھ بال جسور بلند بال بار بڑے سن لیکن نہ تھا جسور ہو گر لیکن دلیر نہیں سی دیرت دی مند نہیں سی حکیم سر محبت سے بے نصیب رہا فلسفی محبت دیراز تم ہمیشہ بے خبری ہی اللہ ایل ایل فرا فضا میں کرگس گر سے شاہی و شکار زندگی لذت سے بے نصیب رہا مثال دیکھ ایک بار مطلب سمجھ آدھا دیکھو کہ جڑا کرگس گرتے گرجے گر گئی گر گرج گرج گر گر وہ شاہی واگوں فضا پھرتی رہی ہے لیکن زندہ شکار دی لذت تو محروم معروم رہدیے کہنا اقبال عاشق دی مثال شاہین دیے فلسفی سائنس دان دی مثال گرج دیے اللہ اللہ اللہ سب اللہ سب لگی تو پرواد ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں اور ہے شاہی کا جہاں ہار اللہ لا تو واہ بھائی واہ ہائے ہے حضرت ہارون رشید رحم اللہ علیہ خوف ہوگئے تھے پتر نے کی تھی آخری وسیعت نصیحت کی تھی کیا کیا ہارو نے کہا وقت رہیل اپنے پسر سے اپنے راہ گزر سر کا گزرنا کسی مو اللہ. لیکن نہیں پوشیدہ مسلمان کی نظر سے پترا مات موت کن ڈھی فرشتہ موت دا دے دھا آخر کافر دی موت تو مالا کل موت چھپیا مومنٹ دی نگاہ چمیشہ راندائی پوشی پوشیدہ ہے کافر کی نظر سے مالا کل موت لیکن نہیں پوشیدہ مسلمان کی نظر سے میں نے دیوالو میں سکولی تو ہے نہیں کافی جنہوں نے فرشتہ بہتر اس میں ہی نہیں کمران ہے مومن ہر وقت موت کو یاد رکھتا ہے بھائی اخبار یہ بتانا چاہیے تو لگی بھائی بات یہ کا آج کل کہتے ہیں میاں ہر کسی کو آزاد آزادی کہاں کو آج آزادی آزادی آزادی آزادی افکار جی آزادی افکار کہتے ہیں نا جی. اقبال کہتا ہے آزادی افکار نظم اقبال کہتے ہیں جو دونوں فطرت سے نہیں لائق پروان فطرت بہڑی ہے قابل ہی نہیں جو فطرت سے مرغا کے بیچارہ چارا کا انجام ہے افتاد ہوں کڑی جو اڈے تھے دڑام بولنی ہے جو کہ فطرت اڈن ہے ہی نہیں اس مرغا کے بیچارہ مرخ کاف تصویر والے کے ساتھ ہے اس کمینے پرندے بے چارے دانجام اختار بگڑے سینا نشے من نہیں جبریلے کا ہر فکر نہیں تر فردوس کا سیاد ہر سی نشے من نہیں جبریلے ہر سی جبریلے ہر سی نشے نہیں جبریلے امی کا ہر فکر نہیں تیر فردوس کا سیاد جی جی جنت کے پرندے نو ہر فکر نہیں فسا سکتی کیا مطلب جنت دے خیال کسی نصیب والے نو ہی ہوں دے اس قوم میں شوخی اس قوم میں ہے شوخی یہ اندیشا خطرناک جس قوم کے افراد ہوں ہر بند سے آزاد آگا شوخی اندیشا ہے فکر دی شوخی فکر دی شوخی جس قوم میں جائے گی بڑی خطرناک ہوئے گی کس قوم جس قوم دے افراد ہر بند تو آزاد ہر قید جرض ڈگر آگو خان پیلال ارام سکولی آنگو کھا کے سور ہوا ہے جی اے جدو شوکی فکر آئے گی نا تو خطرناک بن جائے گی برباد کرے گی آخر کیا کہ خدا داد سے روشن ہے زمانہ آزادی ابکار ہے اقبال کہ ٹھیک ہے خدا دادی فکر جڑی ہے نا وہ خدا بندے زمانہ روشن ہے لیکن ایک گل یاد رکھنا جڑی اج کل آزادی ابکار آزادی آدھار سوچ آزاد ہونی چاہیے پابندی چ قبول کر دے ہو کہا کہا شیطان دی کی یاد آزادی افکار تو ادھر آئی جی قائل نہ ہویا جے آزادی افکار شیرے گیا اکبال شیر پیاکھ پرانے مسلمان نو خچر پیاکھدہ سکولی اقبال شیر پرانے مسلمان پیاخدی نی آخ شیر کہہ رہا و دسترا میں ہے سب سے الگ کون ہے تیرے ابو جد کس قبیلے سے ہے ت चेरपया पुष्ट है न जानवर अलग अलग रे प्यो दबीला बिरादरी तेरा दसूली आसलमान नहीं रलना है दस गां तू केड़े प्यो की नशा लेंदे के कबीला बिरादरी तेरी किधर है खच्चर मेरे मामू को नहीं पहचानते शायद हजूर میرے مامو کو نہیں پہچانتے آبروا جناب شیر صاحب بےعدمی مت کرو سن پتہ نہیں میرے مامو کون ہوں मामू ने जो बादशाह घोड़े होंगे ना, ना। मेरा माम क्योंकि घोड़ी होंगी घोड़ी मां प्यो खोता फिर बिचो खचर जमद मामू घोड़ा बन गया कहन पता नहीं میرا مامو شاہی استبل سمجھ نہیں چل میم سمجھا جی آ کر وکری رحم آ سن پامو جیڑی ناگل اس برادری دو سمجھ لگی یہ بھی بابا سادہ مامو اس واسطے مسلمان خبردار ہم ہمیشہ الگ تھلگ رہیں گے ان مولیوں سے ہم نہیں جیت سکتے ہوئی ہم بڑے بتا رہے ہیں پرانے لوگوں سے نہیں ماموں چی تے شاہین آپس گفتگو کر دن اوقا بند ہے چیونٹی آند گل کی میں نیو رہنی تاچا اڈنا شہر فرق کیوں پائے مالو و پریشان درد مند میں پا مال اخا رو پریشان و درد مند میں پاائے مال اخا رو پریشان و درد مند تیرا مقام کیوں ہے ستاروں سے بھی بلند میں پیروں چ روی اتنی رفال ہوں درد مند پریشان حال پیڑے ہال بوکے دیہڑے تیرا مقام کیوں ہے ستاروں سے بھی بلندوں سے آپ جواب ہے تو رزق اپنا ڈھونڈتی ہے میں نوہ سپر کو نہیں میں تو رزق اپنا ڈھونڈتی ہے میں نوہ سپاہر کو نہیں نگاہ میں کہنا میں اس واسطے ریل ہے خاک رست مٹی دائ نوانا نو نگاہ جی لا مطلب جہ دیا تلبگار ہول ہوئے گا, گا جہاں آلام بالا تلب گار ہوا گا کا واگیل ہو گیا مطلب سا سکولی کیوں کتے دلیل آپ لوگ کر دیا ہر ویل کیوںٹی آنگو کتے کے پتر دانے چکر چواں بوجھے کچ لوا ادھر کھچ لوا ادھر کھچ لوا ہے ہوئے انگریز تو کھچ لوا کتوں کھچ لوا ماسی ویچ کے کھچ لوا بین ویچ کے کھچ لوا کسی طرح کھیچی کھیچی لوا گل نہیں سمجھ لگی معلوم ہوا یہ چوٹی نے مسلمان خواب ہوں عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگاہ سے ہے پوشیدہ آدمی کا مکان تو سے دا آدمی دا مقام نو مولا نہیں سمجھا تیری نماز میں باقی جلال ہے نہ جمال تیری ازاں میں نہیں ہے میری سحر کا واہ. مولی جی پر ایک مدن ضرور درسا دسا جڑی نا نماز ادھر نہ جلال اے کا ہے کافر مخالف ہند ہے نہ جمال ہے نماز تری ازان دا پیام نہیں uh. کیا مطلب ازان ہوں تو خری صبح ہو تو جڑی بانگ پڑھدا میں نہیں دستا صبح ہو جائے کیا مطلب اللہ تو جڑی بانگ پڑھنا باغ دین کا کوئی پیغام نہیں ہاں کلیم کی ایک نظم ہے سرد کلیم لما کی کتاب ہے کلیم دستا کلیم چوٹ مار کیوں کتاب کا نام رکھے نے زمانے کو بنایا نا اس وقت انگریز کو بنایا نا فروم والا حضرت موسا کلی ملالا سا ڈنڈا ہاتھ جو بھی ہوں کیا مطلب کہ فخر درویشی نال مقابلہ اگر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 اقبال فرماتے نفرت جیڑا فرمایا اس دور درتے بزرگ نا رابر پیشوا ہونا ہے ओ नफरत जो करेगा तो भी बड़ी गहरी होनी है जो मोहब्बत करेगा किस नी बड़ी डूगी समझ नहीं आनी नफरत भी नहीं समझ आनी तो मुहबत भी ने दी। ने दी। है ए قہر بھی اس کا قہر بھی اس کا ہے اللہ کے بندوں پہ بے شفی جی وہ سختی کرتی نا کسی تھی ہزار مہربانی آنگیاں کیوں کیوں ادا قہر اللہ کے بندیا شفیق ہونا ہے قر جا سی راہ کی سخت بڑا پر چگلان پتہ نہیں ہونا پرورش پرورش پاتا ہے تقلید کی تاریخی میں ہے مگر اس کی طبیعت کا تقاضا تکلیق اچھا ماہور پہلی فور ہو تو ہوں اور بدل رہی ہیں رد امی گنگ میں بدبی امی پرورش پاتا ہے تقلید کی تاریخ کی میں پرورش پاتا ہے تقلید کی تاریخ کی میرے ہے مگر تخلی جس ماحول پلے گا وہ ماحول ہونا ہے پیڑ سال کا ایک دوسرے کے پچھے ان ٹور ٹرن کا لیکن طبیعت کا تقاضا تخلیق ہے لیکن وہ پیچھے ریت نہیں اپنا ہر گلتے عمل نو پیش کرے گا لوگ پیچھے چلائے گا نہ مرد بزرگ گلا کر انجمل میں بھی میسر رہی خلوتی اس کو انجمل میں بھی میتھر رہی خلوتی اس کو شمع میں فل کی طرح سب سے جدا سب کا رفیع تاکہ بھاؤ لوکا نے مجموعہ بیٹھا اسی نے تو ہو سکا صحیح اچھا انجمن میں ہوگا لیکن لوگوں سے جدا ہوں گے مثال دیتے ہیں جیسے محفل میں شما جلتی ہے وہ محفل میں بھی ہوتی ہے اور محفل والوں سے جدا بھی ہوتی ہے کیوںکہ حالات ارج کھڑی ہوتی ہے اور کیوں اس کی مثال دی کہ محفل وہ شما جو ہے محفل والوں کو روشنی دیتی ہے اس کی روشنی کے محتاج ہوتے ہیں مرد بزرگ اسی طرح ہوگا لوگ اس کی روشنی کے محتاج ہوں گے میرا الگ تو لوگوں سے الگ ہوگا کیا مطلب جسمانی اعتبار سے لوگوں میں ہوگا روحانی جی اعتبار سے خدا کے ساتھ ہوگا سمجھنے شک خرشی دیکھ کتاب میں خرشیدانی دادا فیکرو دی روشن ہو سی جن میں سورج چم سورج دنیا نو چانن دے, دے, دے دیا فکر دنیا چانن دے, دے دی. <استأ <mata> سہار کا خورشید کہا ہے آستر کا خورشید نہیں کہا کیونکہ آست کا خورشید روشنی لے جاتا ہے سہار کا آتا ہے تو روشنی لے کر آتا ہے مثل خورشید سہر فکر کی تابانی میں بات میں سادا आजाद मानी हिमदी गल करेगा ते सादा होगी कोई तकलफ नहीं होगा कोई बनावट नहीं होगी बेतुके शेर पढ़ देने जान बुझके एवं जनाब गल बिलकुल मरोड़ तरो गल सीधी सादा कर आजाद आजादी वाली गल क्या मतलब किस दे बोलन गए हमेशा ए हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह معانی میں دقیق مانے جہن نے ایڈے بریق ہونگے کہ سمجھنے والے پہنچنگ بچوں گا موٹا دماغ نہیں پہنچے گا بریک بات کو بریک دماغ پہنچے گا آخر میں فرماتے ہیں اس <laughs> کا انداز نظر اپنے زمانے سے جدا اس کے احوال سے محرم نہیں پیران قریب تمہارے دا ہے او دا انداز نظر او دا, سوچ دا انداز سارے زمانے تو وکر ہونا کر کے آج دنیا کہ وکھری نکل آئے تو سمجھ نہیں لگتی کتوں تو کہیں وہ کیوں نہ آخر اللہ مہ گیا ہے کہ اس کا انداز نظر سارے زمانے سے جدا آمد. آمد. آخر بڑا ہے بڑا اگر اگر, آمد. آمد. اگر اس کی باتیں سارے زمانے سے ملتی ہوں تو پھر نورانی کی طرح سارے زمانے کے ساتھ کا ڈلہ ہے مرد بلوک کس چیز کا ہے بندوق اس وقت ہوگا جب سارے زمانے سے جدا بات کرے اس کا انداز نظر سارے زمانے سے جدا اس کے احوال سے محرم نہیں پیرری جی نے واقف واقف ہی نہیں پہ دلا سیا یہ بدھو بیٹھے نے ان بیران کی گل کا پتہ ہی نہیں لگ سکتا اس کے جو اقبال جی روشنی چادر صاحب دتارو کرا دیتا ہے اقبال بتانا چاہتا ہے ہر زمانے کا جو بے بزرگ ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے مت کرو کا ہے مختصر بھی انہی کا ہے اکبار بولن گیا درخت گل پیا پرندے درندے خلاسا پرندہ درخت پیاخ پرندے یار کاش کے میرے پر لے تینوں لگے اس جہان نو ہو چمکا دا سبزہ مزہ آ جانا ماں اڈا دتا لوگ جب چاہوں چاہتے خلو جائے جدو چاہوں تر پا پر ہے افسوس ہے خالق انصاف انصافی سمجھ ہیں افسوس ہے تر تنا نہیں پتا کہ یہ پر نصیب نے جا زمین مٹی دی مٹیبیت ختش تزا دے تسیا پر تی لگے مٹی تو آزاد ہو پھر پرواز دے کیا مطلب کرنا یار پہلے بزرگان سے اچھا یار نہیں تان پیا سائنس کی مٹی فسیا پی پتلی پرواز تین کیوں ملے دنیا دی مٹی تو آزاد ہو مافیت تو آزاد ہو جا پھر روحانی پرواز مل جی ملتے درخت جنا مٹی مرے اتروا دے پر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 خدا مجھے بھی اگر بالو پر عطا کرتا شکتا اور بھی ہوتا یہ آل میں ایجاد یہ تو اور سونا لگنا تھا عجیب بکری دیا جواب اسے مرغر غذب داد کو سمجھے ہوئے ہے تاد ایسا جی غذب انصاف نو بے انصافی سمجھنا پیار جہاں میں لدت پرواز حق نہیں اس کا وجود جس کا نہیں جذب خاک سے آگا لانس اگریزی سائنس کا ٹٹو نہ بن صرف ایک پرواز ہوں کہ نہیں ہوں بندہ جی نو دا بنایا ہجری نو دا بنایا री तो दिन नंज चक्र बनाया मुई नीन गरीब नवाज बनाया उमर नारूक आजम बनाया रब हो तू बदल तू मिट्टी फस गया पर आवाज तेन पर की लावे रब तू मिट्टी के चक्र तूाद आजाद हो जा फिर वेख ہم تو مائل بکرم ہے کوئی ساحل ہی نہیں ہم تو مائل بکرم ہے کوئی ساحل ہی نہیں راہ دکھلائے کسے راہ رو منزل ہی نہیں چھوٹا پیا جوٹا تروڑ ملا جوتو چیشتی چیشتی شنکر دو ایکو. لتا گجیا زمینار کیاہ مریدے اچھا پیرا تو بری باغی عرض پہ ہے ہم <متصال> کو تو میسر نہیں مد قدیا بیجلی کے چلا گو شہر ہوشن جی نے کابے کابے جڑے بت اپنا بڑا من پیر جانی یہ آجینے پہن جائے بت پینے پیسا کیا نہیں سود ہے پیڑان جلدی مرید دیتے نظران نظرانا نہیں سود سود کیا ہو مال دو تو چوکھا لوگ سو دینا وہ آدھا ہے سو ہے کی مطلب پی را کے لانتی پیسہ لے کے سمجھ آئی کہ نہیں بے دی نہیں اس لا نہیں سود ہے پیران کا ہر اندر ہے مہاجن فکیری مکاری پاتی بیٹھے ادر مہاجن حضرت بڑا سوتخار تاجر بیٹھا آم ہی نہیں ہے پیرا گرویشی لباس سود خار تاجر ہے بئی ماں جی سہی میں چاہتا ہے نام مراد کان جہ بال آر ہل بی باغی مرید کی مکتب شاف ہوں نا وہ ہوں روحانیت روحانیت اصلاح کر پانی کا ایک نقصہ ایک بال قسمے ہیں وہ کیا وہ فرماتے ہیں اگر چاہتا ہے کہ تیرے شہر میں سورج کی چمک آئے تو اس کے آگے دیوار مت ڈال نہیں دیوار ڈال دیتی ہے بھائی شاید جی میں دس آتے نا وہ دیا گئے اپنی فکر جیڑی ہے نا اپنی سوچ دے کندا مات مار ادی فکر سورج نمکا جی لرفراواں انگریزی ماحول حکومت یہ تجارت دل سی بے نور میں محروم تسلی دل سی بے نور میں محروم تسلی دل بے نور سینے بنی پریشان ہے ہر تاریخ ہے افرنگ مشینوں کے دھوئے سے تاریخ ہے افرنگ مشینوں کے دھوئے سے اتر ذرا خاجت ہے روشنی پاؤں گے بھائی یہ مطلب ہے کیونکہ ہے بہت بڑی کیتی ان کی جی درد سینہ چاک چاک مشین ہیں نا زور مشین دے رہا بھائی مشین جی رہا ہے تاریخ ہے افرنگ مشینوں کے دھوئے سے یہ وادی ایمن نہیں شایا ن تجلّی یہ وادی ایمن جسے اللہ تعالیٰ ہونی نہیں یعنی ہی نہیں رحمان کی حالت میں یہ تحریب جمع مرگ شاید ہوں کلی صاحب کے یہودی متولی جوان مرگ, مرگ, مرگ شایدا کلیسا ہوں یہ دی سخت جنگ لگن آدھے میرے کو یہ لگتا اے جہال بن سو چرچ نا متولید کا مرتاب سارا مسجد مسجد حکومت جونا صحیح جی چاہمت جگہ تام رکھے جگہ رکھنے جگہ سے کرتے ہیں خیر میں پڑا نفسیات غلامی شاعر بھی ہے پیدا علماء بھی ہو کبابی خالی نہیں قوموں کی غلامی کا زمانہ مقصد ہے اللہ کے بندوں کو مگر ایک ہر ایک ہے گوشر معانی میں جگانا بہتر ہے کہ شعروں کو سکھا دیں رمیاہ باقی نہ رہے شعر کی شعری کا پھنسانا یہ شعر نو ہرنا دار خوف سکھا دے کر دن بغیر ملا پیر شاید سارے اچ سارے آ کے سکھا نا ہرنا کرتے ہیں پہ روپے پہلے انگریزی ہو پکانے تاویل مسائل کو بناتے ہیں بہانا بہانا بنا بہانا دع میں آگ ہی کیا خلافت کی کرنے لگا گدائی خریدے ہم جس کو اپنے لہو سے مسلمان <تصفح> کو ہے ننگ وہ وادی مرا از شکتن چنا ہار نایت از اد شکتن چنا کے نایت کے ادر خاص تن مہم آئی <تصفح> آئے آئے آئے اپنی ہڈی تو جنا ہڈی جوڑ ہڈی ٹوٹتی ٹائم تک ہاتھا بار بنے کھڑے وہ اکبال آدمی آنتی حکومت پھر پھرتے اگریز تو شرم کر لیا بو علی سی نو آخ مردہ لاش یورپ نے جڑے دان نے انہوں نو آخ گر گرجا پرانی لاش کٹیاں کیا مطلب سینا سائنس اس دائس دی ترجمانی جو کیتی فلسفے کنجر نے اقبال پتا نہیں در کنا چھپیا کی مروگے کجروں کھاندے پیج نو کیا بربادی کنی ہوں کو ہے یہ مردا کاش کا فٹن کو مرتا نہ مرادو تہریب کا کمال تو تو یوان کا سور ہے نا یونا درومی یورپ کی بنائیے بناب کا کمال شرافت کا ہے زمال تحریب کمال کو پہنچ سی شرافت دنیا تو بک ہوئے سب کمینے نے لوچے دلے بن گئے سن تعریف کا کمال شرافت کا ہے زوال غارت گری جہاں میں ہے اقوام کی معاش لوٹ لوٹ کے سوما پہلے یہ تارا معاش ہے سائنسدانوں ہر کورک کو ہے پر رائے معصوم کی تلاش ہر بگیار آ کے جو ہے نا وہ معصوم بچے ہیں جی بکری تو معصوم لے لیتے تلاش بیٹھے رو نے کر دیا اسلامتی تہذیب کا انجام کے اثر دیکھو کیا تھے کہ رو والے اپنے کلیسا اپنے مذہب کو پاش پاش کر دے وہ مذہب کا ختم اترنا چلیے یہ حقیقت ہے دل خراش وہ پادری دلیہ بڑی حقیقت دل خراش ہے یا کہ پہلے ادھر یہ کام کیا ہونا پھر مسلمان نے ٹری نے ہوں کے مذہب کی قدر میں شرافت شرافت مدرسے پلیتی یہ حقیقت ہے دل خراش پیری کلیس آگے پی رام ادل پیر مطلب نہیں بڑی خطرناک لاش ہے نا نو شام بنی سر بیا نا شام طرف تحفہ کی ملیا سی نبی عفت پاک دامنی علی نبی رام خاری آزاری سلا فرنگ سے آیا ہے سوریا کے لیے میو کے بار ہجوم زنان بازاری کیا ملک کے شام کو دِتے ان کے شام کو دِت سلا ان سلا شراب دا جے دار بغاری دے ہجوم دا چلو بول کے شام ہم تمہیں یہ تحفہ دیتے ہیں تیرے پاس تھا جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہمارے پاس جو تھا ہم تمہیں دیتے ہیں چلا جی ہم تمہیں وہ دیتے ہیں کاش کا مرد ہے دیری نقاش کاش یہ ٹکڑے ٹکڑے تیمڑا لے حوصلہ کرو اترے اترے وہ گجا وہ گلری گلہری جان میں تازہ گلہری کا بندہ یار جان میں کتنا وڈا جانور سچی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 وہ ہے نصیب کہاں بھلا پہاڑ کہاں جانور غریب کہاں ودی ٹپنی میرے تو کہیں ٹپی نہیں کہیں نہیں ٹپی نہیں جب آپ سے کہا یہ سن کے گلہری نے بھیا روشنی کا منڈی میاں تھوڑا پوچھا ہو کہا یہ سن کے گلہری نے منہ سنبھال کرا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 مجھے درخت پہ چڑھنا سکھا دیا اس نے سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ذرا تجھ میں میری بڑائی ہے خوبی ہے اور کیا تجھ میں نہیں ہے جو تڑا ہے تو مجھ کا ہنر دکھا مجھ کو یہ چھا لیا ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو چھالیاں کھلوتی تو بند میں نہیں چالیاں چھالیاں جڑی میری خاندان پانچ یہ چھالیاں ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو نہیں اچیز نکمی کوئی زمانے میں کوئی بڑا نہیں قدرت کے کار او مکرا اور مکھی مکڑا مکھی مکڑا جالی اڑ مکھی نال کلام دی ہوں یہ مکھی کھانا ہے نا مکھی نے سزا کسی مکھی سے لگا مکڑا سوجو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 حضرت پیلا نے لہروں سے نہ ملیے تو کوئی بات نہیں ہے اپنوں سے مگر چاہیے یوں یار پیچھا کی رکھنی اپنوں سے مگر یوں چاہیے یوں نہ رہنے چلو غیر تو دور بندہ رہے اپنے تومپرا رہیں آؤ جو میرے گھر میں تو عزت ہے جو میری یورپ میں مغل کی بہت ضرورت ہے وہ سامنے سیڑھی ہے جو منظور ہو سامنے مکھی نے سنی بات جو مکڑے کی تو بولی حضرت کسی نادا کو دیجئے یہ دھوکہ حضرت کسی نادان کو دیجیے گا یہ دھوکہ کس جال میں مکھی رہا اس جال میں مکھی کبھی آنے کی نہیں ہے جو آپ کی سیڑھی پہ چڑھا پھر نہیں اترا چڑھتے ویکے نہ اترتے نہیں ویکے نا پکڑی کدھر جانے مکڑے نے کہا واہ فریبی مجھے سمجھے افسوس اپنے دشمن سمجھے مکڑے نے کہا واہ فریبی مجھے سمجھے تم سا کوئی نادان زمانے میں نہ ہوگا منظور تمہاری مجھے خاطر تھی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 لٹکے ہوئے دروازوں پہ باریک ہیں پردے پر. دیواروں کو آئینوں سے ہے میں نے سجایا مہمانوں کے آرام کو حاضر ہے بچھونے ہے ہر شخص کو سامان یہ نہیں ہوتا آج اعتبار کی طرح جوہر پہ آ جاؤ نے کہا خیر یہ سب ٹھیک ہے